شہید اسلام خالق و کلی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہید اسلام ہوالذی خالقا کم نفس واحدا تذکیر انامات وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو جان ایک سے جان ایک اندھا آدم اور پیدا کیا اسی جان سے اس کے جوڑے کو پہلے پڑھ چکے ہو تاکہ سکون اختیار کرے تا پہنچے تو بیوی بی جو ہوتی ہے سے سکون ہوتی ہے فلما آپ مختصر معنی کے اندر دیکھیں وہاں علم بلاغت کا یہ قانون ہے صنعت استقدام ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آسان ہے تاکہ آگے آپ کو کام دے گا صنعت استخدام ایک سندھی مولوی نے میرے پاس محسرمانی پڑی تھی تو پھر دورہ پہ پڑھا خان پور تو میں جو ہی سوال کرتا تھا وہ فٹ جواب دیتا تھا وہ میرے ہاں پڑھی تھی نا محسرمانی دوسرے جواب نہیں دے سکتے صنعت استقدام اس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ کو ظاہرا ناپ بولیں تو اس کا ایک معنی مراد لو لیکن ضمیر جب اس کی طرف لوٹاؤ نا ضمیر کا مرجع مراؤ تو دوسرا معنی مراد لو ایک لفظ کے دو معنی ہیں تین معنی ہیں ہوتے ہیں یا نہیں سراہتاً ذکر کرو ہاں اور ضمیر کا مرجا لوٹاؤ تو اور مانا مراد لو سنا نازل سماؤ بے عرض قومن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 تو چراتے گھاس کو ہیں یا آسمان کو چراتے ہیں نہ <laughs> آسمان کو چراتے نہ بارش کو چراتے گھاس کو چراتے ہیں یہ شاعر ہے سے کا ایزا ناز سماؤ بے عرض قو میں جب کسی زمین کے اندر بارش نازل ہو تو رائے نہ ہو ہم اس کو چراتے ہیں کس کو چراتے ہیں گھاس کو چراتے ہیں آسمان کو نہ آسمان کو نہ بارو گھاس کو چراتے ہیں تو ہو زمیر کا مرجہ سما کو منا رہے ہیں اور مراد کا لے رہے ہیں ہو رینا وین کانوا با اس صنعت استخدام ہے آج کا لوگ جدید عربی سیکھ رہے ہیں تو عرب ملے مجھ کو میں نے عرب کے سامنے یہ شعر پڑھا ایک دو اور شعر پڑھے تو میں نے کہا اب بتاؤ کہ عربی میری صحیح ہے تمہاری صحیح ہے آہ آہ تمہیں تو آم کا پتہ نہیں کہ آم کو عربی میں کیا کہتے ہیں منجا کہتے ہو حالانکہ انگریزی لفظ ہے میں سمجھے جو غلط عرب، عربی بولے اور اس کے اوپر فخر کرے آج، میں عربی کا ماہر ہو گیا ہوں یہ ہے عربی اصال. قرآن دیوان جو ہے نا ان کی عربی یاد کرو وہ قرآن اس سے حل ہوتا ہے اس سے نہیں حل ہوتا تب صنعت استقرام سمجھ آئیے آپ کو اب ادھر دیکھو جی اے من واحدتن و نفس, واحدتن و نفس واحدت سے مراد کون ہے آدم ہے نہیں کون ہے اب ادھر دیکھو فلم تغاہ ہا ضمیر کا مرجع کس کو مرارہ اسی نفس کو لیکن اس سے مراد ہم آدم نہیں لیں گے مطلق انسان لیں گے کیا لیں گے ہاں مطلق انسان لیں گے وہ اس لیے کہ اگر ہم آدم علیہ السلام کو مراد لے لیں نا جیسے بعض تفسیروں میں لکھا ہوا تو معنی غلط بنتا ہے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 اس نے کہا جب بچہ پیدا ہو اس کا نام عبد رکھو کیا اور حارث شیطان کا نام وہ پہلے تھا اب تو حارث نام رکھ دیتے ہیں کھیتی باڑی کرنے والا عبد الحارث نام رکھو جی تو بی بی صاحبہ نے غلط فہمی کے اندر آ کے عبد نام رکھ دیا حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ چلا لیکن آپ کا ذہن اس طرح نہیں گیا تو اللہ تعالی نے تردید کر دی کہ دیکھو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 تو آدم وہ ہوا کے بارے میں نہیں ہے یہ مطلق انسان کے بارے میں ہے کیا آ, مطلق میاں بیوی بی کے بارے میں دیکھو جی تو پہلے نفس واحدہ سے مراد کیا تھا آدم لیکن فلمہ تغ ادھر ضمیر کا جب مرجع بنائیں گے تو پھر مراد کیا ہوگا آدم ہوا ہوں گے مطلق میاں بیوی بی. بھائی سمجھی با یہ حسنات استقدام پجب کے ڈھانپا مرد نے عورت کو اوزوج کو تو حامل ہم خفیفا اٹھایا اس نے حمل ہلکا سا ہمبل آیا تو پھر حمل بو ہوتا ہے نہیں مرت بھی چلتی رہی اس کے ساتھ پب بو ہو گئی تو پکارا دونوں نے اللہ کو جو رب ہے ان کا البتہ گر دے دیا تو نے ہم کو تندرست یا سالے کا منع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 کہ نام رکھتے ہیں مول صاحب رکھتے ہیں نہیں آ, سندھی بھی رکھتے ہیں ہمارے سہکی بھی پیرے گیتا پیر دیتا ہے کیا تو کر دیا دونوں نے سمجھے شریک بیچ اس کے دیا ان دونوں کو فتح اللہ بلند ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہ شرک کرتے ہیں تو یہ میں نے جو یہ مطلب بیان کیا ہے نا اس کے آپ کو دلیل بھی دیتا ہوں آدم و ہوا نے شرک نہیں کیا یہی مطلب ہے کہ پہلے آدم و ہوا کی بات ہے فلما تہ سے کیا ہے مطلق میاں بیوی کا واقعہ ہے اچھا جی حوالہ لکھو جی ابن عباس یہی عبارت لکھ لو تو اچھا ہے کالا معرا کا آدم ابن عباس کہتے ہیں کہ آدم نے شرک نہیں کیا تھا ابن عباس کالا ما اشرا کا آدم انا اولہا شکرون ان ایتوں کا ابتدائی حصہ کیا ہے شکر انعام خدا بندی ہے انا اللہ شکرون و آخرا ماسال ان اولہا شکرون و آخرا ماسال زارا بہ الم باد ایک مثال ہے بعد والوں کے لیے بیان ہوئی ماسلوں زارا بہول امام یہ در منصور کا حوالہ علامہ سیوتے کی تفسیر ہے درے منصور اس کے اندر ہے اب یہ سمجھ آیا نہیں آیا آیوشر کونا مالا یخلک شایا مابودا کا اجز جن کو یہ پکارتے ہیں پوجا کرتے ہیں نا وہ آجز ہیں معبودان نے کا کیا اج لکھو کیا شریک ٹھہراتے ہیں یہ مشرق ان معبودوں کو جو نہیں پیدا کر سکتے کسی چیز کو اور وہ خود مخلوق ہیں اور نئی طاقت رکھتے ان کی مدد کرنے کو بلکہ اپنی جانوں کی بھی مدد نہیں کر سکتے ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ہم اور اگر پکارو تو آئے مشر کو, کا خطاب کو ہے مشرقین کو لکھ لینا مشرقین کو کتاب ہے اور اگر پکارو تم اے مشرکو ان اپنے معبودان باطلہ کو طرف رہ نمائی کے کہ تمہاری کیا کریں رہنمائی کریں تو رہنمائی کر سکتے ہیں وہ بت جو سامنے رکھا ہوا ہے بت کو کہیں کہ بہت ہماری رہنمائی کوئی کر کوئی واض نصیحت کر واض نصیحت کرتا ہے رہنمائی کے تو نہ جواب دے تم کو لا یتبیو کا کیا مانا نہ جواب دے برابر ہے تمہارے اوپر آئے پکاروں کو یا تم خاموش رہو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے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 آلوم ارجول کیا واسطے ان کے ایسے پاؤں ہیں کہ چل سکتے ہوں ساتھ ان کے بھائی بتوں کے پاؤں تو ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ چل سکتے ہیں تو اس ایسے کرو کیا واسطے ان کے ایسے پاؤں ہیں کہ چل سکیں ساتھ ان کے یا ان کے ایسے ہاتھ ہیں پکڑ سکیں ساتھ ان کے یا ان کی ایسی آنکھیں ہیں کہ دیکھ سکیں ساتھ ان کے یا ان کے ایسے کان ہیں کہ سن سکے بات کے آپ فرما دیجئے پکارو تم اپنے تجویز کردہ شرکا کو یا شرکا کو کم کا من کیا ہوگا اپنے تجویز کردہ شراخو پھر داو کرو میرے ساتھ نہ محلہ دوں مجھ کو سب مل کے پکارو مجھے تکلیف دینی ہے تو دو تکلیف لیکن مجھے تکلیف نہیں دے سکتے اناہ میرا مشکل کشا میرا حاجت روا کون ہے اللہ ہے بے شک مددگار میرا اللہ ہے اللہ جس نے اتارا کتاب کو اور وہ متولی ہے کس کا صالحین کا صالحین کا مددگار ہے بھائی اس آیت کو یاد کر لو ان بھلی اللہ اللہ نزل الکتاب واہ ویت ول سالحین ایک اس کو یاد کرو دوسرا یاد کرو اس کو لقت جا کم رسول فرسِ کم عزیز ان علحم تم ہری سُن علیہ فین طلّہ الحسب اللہ اللہ کرزیم یہ آیت اور دوسری آیت یہ میں آپ سب کو اجازت دے رہا ہوں ان دونوں آیتوں کی سمجھے جی یہ کہ دشمن کا خطرہ ہو پریشانی کے اندر آؤ آج کل دشمن بہت ہے نا کوئی جادو مادو کریں تو ان دو ایتوں کو بار بار پڑھا کرو اپنے اوپر دم کیا کرو سمجھ رہے ہو نا بہت مجرب ہے جن کو پکارتے ہو تم سوائے اللہ کے نی طاقت رکھتے نرس تمہاری مدد کرنے کی بالکل اپنی جانوں کی نہیں مدد کر سکتے وائن تدو اور اگر پکارو تم ان کو طرف کس کے, کے وہ سونی نہیں سکتے پہلے تو تھا لا تبھی جواب نہیں دیتے اب کیا ہے سو نہیں سکتے اور دیکھتا ہے تم ان کو کہ تاک رہے ہیں طرف تیرے لیکن دیکھ نہیں سکتے کو جو بت رکھا ہوتا ہے بڑا بڑا بت وہ ایسے آنکھیں ہوتی ہیں تاکہ ہوتا ہے نہیں ہاں تاک رہا ہوتا ہے لیکن دیکھ سکتا ہے نگاہ تو نہیں ان کے اندر خوزل افوا دائی کے اوصاف اس کو آداب تبلیغ بھی لکھ لو دائی کے اوساف بھی لکھ لو آداب تبلیغ اور دائی کے اوساف جو اللہ کے دین کی دعوت دے نا اس کے کیا اوساف ہونے چاہیے وہ لڑ پھیڑ پڑے یا محبت پیار سے سمجھائے اس کو لڑنا نہ چاہیے لڑے نہیں محبت پیار سے سمجھائے آداب تبلیغ اور دائی کے اوصاف خوضل افواہ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 میں بیٹھا ہوا تھا وہاں تو مفتی عبد الرحیم مجھے کہنے لگا استاد جی کہتے ہیں مجھے کہنگا استاد جی لوگ مجھے مماتی کہتے ہیں لیکن اصل وہ بھول گئے ہیں میں ہوں میواتی کیا تو واو کو میم سے تبدیل کرتے ہیں میں ہوں میواتی اور بھول کے مجھے کیا کہتے ہیں مماتی حالانکہ میں نے واضح طور پہ لکھ دیا ہے کہ میں حضور کی حیات کا کہہ ہوں سما کا بھی کہوں لکھ دیا ہے انہوں نے باقاعدہ بھائی لہٰذا ان کو مماتی نہ کہا کرو میواتی کہا کرو سمجھے بالکل انہیں واضح لکھ دیا ہے پہلے شک تھا لوگوں کو لیکن اب نہیں چاہتے خوز الفاق عادت منا کس کی جی در گزر کی تم تبلیغ کرو گے نا لوگ تمہیں پریشان کریں گے دھکے دیں گے جماعت تبلیغی غریب کو پٹائی کرتے ہیں کیا غریبوں کو ڈنڈے بھی مارتے ہیں سمجھے ادھر تو ان کے ساتھ بڑا غلط معاملہ کیا تھا پتا نہیں تھر کے علاقے کے اندر بہت چوریے کی مارا تھا اور بھی کافی بےحدا ایسے ان کے ساتھ کیا تھے لیکن نہیں در کرتے ہیں بالمارو اور حکم کرتے رہو کس کے ساتھ اور نیکی کا حکم کرو نمبر دو وار دن جاہرین اور کنارا کرو کس سے جاہرین سے کوئی آدمی جہالت کی بات کرے نا تو جہالت کی بات کرنے والے ساتھ جاہل نہ بن جاؤ کنارہ کر جاؤ آگے سم ہے نا یہ دائی کے اوصاف ہیں حضرت بن قیس حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے خاص آدمی تھے حضرت بن قیس تھا ان کا چچا جو تھا جنگل میں رہتا تھا بدوی تھا ایک دفعہ وہ آیا مہمان ہوا حضرت حر بن قیس کا اس کا چچا تو اس نے کہا حضرت عمر کی مجھ کو زیارت کرو تو ہر بینکایا صاحب نے چچے کو لے کے حضرت کے ہاں وہ تھا بےحودہ قسم کا آدمی اس نے جا کے حضرت مر کو ڈانٹنا شروع گیا کہ تو بادشاہ ہے تو انصاف نہیں کرتا غلطیاں کرتا ہے تو ایسے ہے ہمارا خیال نہیں کرتا ایسے اب حضرت مر غصے میں آ گئے بے وقوف ہے آتا آپ کا خیال نہیں کرتا حالانکہ حضرت مر بے انصافی کرتے تھے ایسے جھوٹ بولنے لگا تو حضرت مر کو خیال ہوا ہے اس کو, کو کوئی <ścoughs> سزا پٹائی کر لیں اس کی تو حضرت حر ابن قیس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عرض کیا حضرت قرآن میں اللہ تعالی فرماتے شیطان نازون جو ہے صفت نمبر ایک وامربل اور صفت نمبر دو آر جاہل صفت نمبر تین آگے صفت نمبر چار ڈبلو یہ ہے کہ جاہلی سے کرو اراد لیکن اگر کبھی غصہ آنے لگے تم کو جاہلی پہ شیطان ہے نا دل میں کا ڈالتا ہے غصہ کے انتقام لے لو ڈنڈا مارو تو پھر شیطان کی اس چوک سے وس سے بچنے کے لیے کا پڑھ لو اوز بلاہ من نے شیطان رجیم پڑھ لو ایسے میں اور اگر پہنچے تو اس کو شیطان کی طرف سے کوئی چوک یا چھیڑ پسپناہ پناہ منگسات اللہ کے بے شک وہی سننے والا ہے جاننے والا ہے تو اعوذ باللہ سمیع علیم من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو تو یہ میں پڑھتا ہوں نا اعوذ باللہ سمیع علیم یہ میری دلیل ہے سمیع علیم ہے نا تو میں نے شیطان رضیم شامل کر لیا ان اللہ کاؤ آپ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 جب پہنچتی ہے ان کو کوئی چھیڑ شیطان سے طائف کا معنی چھیڑ وسو پہنچتی ہے ان کو کوئی چھیڑ یا وسا شیطان کا تو وہ یاد خدا میں لگ جاتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں فیض مب سرون اور سچانک وہ حقیقت حال کو دیکھنے لگ جاتے ہیں یہ کون تھے جی اولیاء اور رحمان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 اے ہم ضمیر کا مرجع شیاطین ہیں اور بھائی ان شیطانوں کے کھینچتے رہتے ہیں شیطان ان کو گمراہی میں یا بدھون کا فیل کون ہے شیطان کھینچتے رہتے ہیں شیطان گمراہی کے اندر سم ملا پھر وہ کمی نہیں کرتے کھینچ کے لے جاتے ہیں ویزا لمتا شکوا وہ شکوہ وہی پرانا ہے حضور کو کہتے تھے مشرق کہ فرمائشی دکھاؤ کیا گزر چکا ہے نا پہلے ہاں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب ان کو آپ فرمائشی معاوضہ نہیں دکھاتے تو مجبور کرتے ہیں کہ کہیں سے چھانٹ کے لاؤ تلاش کر کے لاؤ یہ دراصل انجام سے واقف نہیں ہے شی معاوضے کا انجام غلط ہوتا ہے نہیں پہلے پڑا ہے اور جب نہیں لے آتے آپ ان کے پاس فرمیشی معوضہ تو کہتے ہیں کیوں نہ چھانٹ لایا تو اس کو کل انما تب جواب شکوا آپ فرما دیے سوائے اتباع کر تو میں اس چیز کی جو وہی کی جاتی ہے طرف میرے میرے رب کی طرف سے حاضاب بسائے رب بے قوم تم معزہ مانگتے ہو تو قرآن سے اور کوئی بڑا معاوضہ ہے سب سے بڑا معاوضہ قرآن ہے یہ ترغیب قرآن یہ قرآن پا حق بینی کے ذرائع ہیں بصیر کا منع پہلے پڑھ چکے ہو آ سوجھ کی باتیں شاہ صاحب مانا کرتے ہیں سوج کی باتیں یہ قرآن حق بینی کے ذرائع ہیں تمہارے رب کی طرف سے ہدایت ہر ایک کے لیے لیکن رحمات ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں تو جب قرآن کا ذکر آیا تو آگے آداب قرآن آداب قرآن ویزا کورے القرآن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 تو حالانکہ ان کو چاہیے یہ کہ ایک طالب علم پڑھے باقی سب غور سے سنے چپ رہیں پھر دوسرا پڑھے سب غور سے سنے چپ رہیں قرآن تو اسی طرح کہتا ہے کان لگاؤ غور سے سنو چپ رہو لیکن یہ طالب سب پڑھتے رہتے ہیں یہ قرآن کی خلاف ورزی نہیں کرتے یہ سمجھ رہے ہو نا تو اس دلیل سے معلوم ہوا کہ یہ مطلع کا نہیں ہے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 اجماع اہل التفسیر تمام تفاصر والوں کا کیا ہے اجماع ہے یہ کس کے بارے میں ہے نماز کے بارے میں ہے مکتوبہ بغیر تفسیر قرتب میں لکھا ہوا ہے اب غیر مکلے جو کہتے ہیں کہ امام پڑھے سورت فاتحہ تو تم بھی پیچھے پڑھو وہ خلاف کرتے ہیں کیا کہ امام بھی آگے پڑھ رہے ہیں اور یہ بھی پڑھ رہے ہیں نہ غور سے سنتے ہیں نہ چپ رہتے ہیں اس کے بارے میں آ گیا سمجھ آداب شہید یہ میری آن. کتاب جو ابھی چھپی ہے نا شیروں کی اس کے اندر ہے القاتع آ فل یعنی دلائل القاتے ہیں کے بارے میں میں جتنی دلائل لائے ہوں سب شیروں کے اندر لایا ہوں سمجھے یہی دلائل بھی لایا ہوں وہاں تو شعروں کے اندر قرآن اور حدیث کی دلیلیں وہاں موجود ہیں فاتحہ کے بارے میں یہ مجھے شوق ہے اس لیے ہوا کہ ایک جگہ میں جا رہا تھا شعر کے اندر کوئی غیر مقلد نے ٹیپ لگائی ہوئی تھی اور ٹیپ کے اندر یہی تھا کہ سورت فاتحہ پڑھو پڑھو سورج فاتحہ پڑھو سمجھے وہ شعروں کے اندر تو میں نے ایک دو دن کے اندر اس کے خلاف بنا لیا کہ سورج فاتحہ نہ پڑھو اور مولانا محمد امین صاحب کو جب پتہ چلا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 ذکر قلبی کو ذکر قلبی بھی کہتے ہیں سری بھی کہتے ہیں اور ذکر لسانی کو کیا کہتے ہیں جہری بھی کہتے ہیں تو دونوں ذکر جائز ہیں دیکھو یہ وز کو ربا کا اور ذکر کر تو رب اپنا بیچ دل اپنے کے یہ نیچے قلبی لکھو یہ ذکر قلبی ہے بیچ دل اپنے کے آجی سے اور خوف خدا سے دل میں آجزی ہو اور خوف خدا ہو آجزی سے اور خوف خدا کے ساتھ یہ ذکر کل بھی آ گیا آگے جی بون الجہر من القول یہ ذکر جہری ہے لیکن اس کا معنی لکھو دون کا معنی کم ہے نہیں جہر کا معنی زور اور کم ہو زور کی آواز سے نمبر دو ہے ذکر جہری دون کا منہ کم جہر کا منہ زور قول منہ بات اور کم ہو زور کی آواز سے ذکر جہری کرو لیکن تمام زور نہ لگاؤ اعتدال کے ساتھ کس اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ یہ ہے اعتدال دندے ذکر ظاہری ہو کس کے ساتھ اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے آگے سمجھتا کم وہ ہو زور کی آواز سے بالغدو اعلی صبح کرو شام کرو نہ ہو تو قا میں سے ان الزین ان دربے کا ترغیب الطاحات جو اللہ کے ہاں مقرب فرشتے ہیں نا وہ بھی اللہ کی طاط میں مشغول ہیں تکبر نہیں کرتے بے شک وہ ہستیاں کہ جو نزدیک رب طے کے نی تک کرتے, اس تسبیح بیان کرتے اس کی صبح شام بلکہ ہر وقت اور خاص اس کے لئے سیجدہ کرتے ہیں شہید اسلام -e کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام -e مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلحی مواعث ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر جیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پر دی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں محمدانس علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کلمنیر لقد نبر القمر ڈبلیو